بڑی oh, yeah. a uh -huh. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنَ الْإِسْلَامُ هُوَ الَّذِي أَمِنَ النَّاسُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ هُوَ الَّذِي لَا حَجَدَ فقال يا جبل انطلق بي فقال ابو وشير مريني من امر مني فانكره منه فضل بحتى برد وقبل الاخر حتى عاد المدينه حتى اتم المدينه فقد على النبي صلى الله عليه وسلم على یہ سلح ہدیبیہ کا پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے صاحب کے ساتھ حج اور طواف کیا اور قربانی کی اور اس کے بعد جو ہے کسی نے حلق کرایا کسی نے قصر کرایا یعنی احرام کھولا آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا اور عمرے کی تیاری کرنے کے لیے کہا چرانچے آپ بارہ سو یا تیرہ سو یا چودہ سو اصحاب کو لے کر کے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اب آگے کیا کیا پیش آیا میں نے بتایا تھا کل کہ بخاری شریف میں یہ حدیث بہت ہی مفصل ہے امام ابو داؤد نے اسی کا اختصار کیا ہے تو مثور ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے دس سے زائد 10 سے زائد ہاں اپنے اصحاب کے 10 سے زائد سیکڑے کی تعداد میں تو دس سے زائد وہی بارہ سو یا چودہ سو کیونکہ پہلے آ چکا ہے کہ جو لوگ اصحاب حدیبیہ ہیں وہ انہیں کو صرف لے کر کے آپ حدیبیہ سے واپسی کے بعد جو ہے انہی کو لے کر کے خیبر گئے تھے بلکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ صرف وہی لوگ چلیں جو حدیبیہ میں شریک تھے جو حدیبیہ میں شریک تھے اور وہاں اگر میں خیبر اٹھارہ سیاام ہوئے تھے جس میں سے کتنے تھے ایک روایت کے مطابق تین سو سوار تھے فارس اور بارہ سو پات تھے اور ایک روایت کے مطابق چودہ سو پیاداپا تھے اور دو سو جو ہے فارس تھے اور یہی وجہ اختلاف ہے کہ فارس کو دو حصہ ملے گا یا تین حصہ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ کل سیام اٹھارہ تھے اور ایک سیام جو ہے کتنا تھا وہ سو آدمیوں کے لیے تھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ سو کل تھے اور یعنی پیادا پا تو تین سو کیا ہوئے فارس ہوئے اور فارس کے لیے دو حصہ ہے تو گویا یہ تین سو برابر چھ سو کے ہوئے تو بارہ اور چھ اٹھارہ سو یو اٹھارہ پورا ہوتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ چودہ سو پیادا پا اور دو سو فارس تھے تو وہ دو سو برابر چار سو کے او او دو سو برابر چھ کے ہوئے نہیں چودہ سو جو ہے پیادہ پیازاپا تھے اور دو سو فارس تھے اور فارس کے لیے جو ہے دوہرا حصہ تو دو دو چار سو ہوئے تو چودہ چار اٹھارہ سو اس طریقے سے پورے ہوتے ہیں وہ سعکل حادیث امام بہداؤ کہتے ہیں کہ رابی نے آگے حدیث بیان کی مفصل لیکن میں تو اختصار کروں گا آگے آبی نے کہا وہ سارا نبی و صلی اللہ علام نبی علیہ السلام چلتے رہے حتیٰ اضا کان اب سنیتی یحبت و علیہم یہاں تک کہ جب آپ اسنیا اس اور گھاٹی میں پہنچے, پہنچے جہاں سے اتر کر مکہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے برکت بھی راہ برقل بائرو یا بکو بروکن اونٹ کا بیٹھنا اسی سے ہے مباری کے ابل اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ یہاں تک کہ جب اس سنیا میں پہنچ جہاں سے مکہ والوں کے پاس اتر کر جایا جاتا ہے برکت بھی راہلت تو آپ کا کشوا نامی اونٹ گیا بیٹھ گیا فقال ان ناسو کے آخر میں ہم مر رہتا ہیں تو لوگوں نے دو مرتبہ کہا اونٹ کو اٹھانے کے لیے ہل حل سمجھے یہ کلمہ زجر ہے مختلف جانوروں کو آواز دینے کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ مادہ اشتقاق کیا ہے اور اصل میں یہ کیا تھا کوا کاؤں کاؤں کہتا ہے تو یہ کاؤں اصل میں کیا تھا آہ؟ آہ؟ اب جیسے کتے کو دود کاٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں درگ دے نہیں کہتے اب تم یہ کہو کہ یہ در اصل میں دور تھا استعمال ساکرن کی وجہ سے واو کو ہضب کر دیا دور ہو گیا تو لوگوں نے دو مرتبہ اونٹ کو اٹھانے کے لئے کہا حل حل خال خالہ تل اصو یا خلا محمود اللام ہے خالہ ا یا خل اولو انس کا مطلب ہوتا ہے سواری کا اپنی جگہ اڑ جانا سواری کا ہٹ کرنا یعنی چلنے سے انکار کرنا کسوا تو ہٹ کر رہا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خالہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہٹ نہیں کر رہا ہے وَمَا زالہا لَهَا بِخُلُقٍ خل لام کے سکون کے ساتھ بھی ہے لام کے زمے کے ساتھ بھی ہے ماں خالعت ہٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی ہٹ کرنا اس کی عادت ہے وما زال کا بےخولو اور نہ ہی ہٹ اس کی عادت ہے پھر کیا ہے کیوں بیٹھ گیا نہیں اٹھ رہا والا کن ہاب سہا ہا البتہ اس کو روک دیا ہے اب کے ہاتھیوں کو روکنے والے اللہ نے اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چڑھائی کی تھی کعبہ کو ملازم کرنے کے لیے لیکن خاص مقام پر پہنچ کر کے گیا ہاتھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے تو کس نے روکا تھا اللہ نے سم مکالا پھر آپ نے فرمایا و نفسی بی ادی اصم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لایس النی الیوما نون مشدت لائیسا لائیس الون سمجھے نا ایک تو نو نے جمع ایک نوں نے بکایا ہے ادغام ہو گیا نہیں سوال کریں گے وہ مشقین آج کے دن نہیں سوال کریں گے وہ مشقین مجھ سے آج کے دن خود کوئی بھی ایسی بات یعذبون عزیبو نا اللہ حرم کہ جس سے وہ اللہ تعالی کی محترم مقامات حرم کعبہ وغیرہ کی تعظیم کریں گے اللہ آتی تم ایاہ مگر یہ کہ میں ان کو وہ سب دے دوں گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ ایسی شرط رکھیں گے جس سے جو ہے کعبہ کی حرم کی احکام خدا بندی کی تازی مقصد ہو وہ تو میں منظور کر لوں گا البتہ اگر کوئی ایسی شرط رکھیں گے جو احکام خدا ونزی یا حرم اور کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہوگی اسے منظور نہیں کروں گا نہیں سوال کریں گے وہ مجھ سے آج کسی ایسی بات کا جس کے ذریعے وہ اللہ کے محترم چیزوں کی تعظیم کریں گے مگر میں ان کو وہ دوں گا سم مزا جا رہا پھر اونٹ کو ہاکا یا اوٹلی کو ہاں کا فا وہ تیزی سے اٹھ کر چلنے لگی تو پہلے تو رخ تھا مکہ کی طرف اب یہ ہوا عدالہ عن آپ نے اہل مکہ سے انحراف کیا یعنی مکہ کی طرف جانے کو چھوڑ دیا رخ بدل دیا حتہ نازالہ بے افسل ہود بھی یہ تھی اعلی سامادن طالل یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالا آپ نے خدے کے آخری سرے پر ایک ایسے چشمے کے پاس جس میں کم پانی تھا فجاءہ اہو ابن ورقہ الخدائی تو سب سے پہلے وہاں آپ کے پاس مکہ والوں میں سے بدیل ابن ورقا خدائی آئے خدائی قبیلے بلو خدا آ کے تھے اور پورا قبیلہ آپ کا طرف دار تھا ایمان نہ لانے کے باوجود پورا قبیلہ ان کا آپ کا طرف دار تھا اور یہ خود بدیل اِن ورقا خدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بےحخواہ اور ہمدرد تھے بادوں نے لکھا کہ یہ اس وقت بھی یہ مس مسلمان تھے پوشیدہ طور پر لیکن اگر اس وقت نہیں بھی تھے تو بعد میں تو بہرحال مسلمان ہو ہی گئے تھے اتا ہو خیر بدہ ابن ورخہ خدائی نے آپ سے کچھ بات چیت کی آپ نے ان کو بترایا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے لہذا ہم لوگوں ہمارے اور کعبہ کے درمیان تم لوگ رکاوٹ نہ بنو انہوں نے خریش کو جا کر کے بات بتائی کہ ان کا مقصد تو صرف عمرہ کرنے کا وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں اور عمرہ کر کے وہ واپس چلے جائیں گے اور ان پر اطمینان کرو تو وہ بولے تو کیا جانے گاؤ جی بیٹھ ہاں ہم جانتے ہیں سم اتاح یعنی اروتب ن مسود پھر آپ کے پاس راوی تو اتنا بہان کیا سم متا ہوں پھر آپ کے پاس ہوا ہے کون اب یہ کہتے ہیں مراد لے رہے ہیں راوی عطا کی زمیر سے عروا ابن مسعود ثقی کو قبیل بنو شکیف کے تھے پھر آئے آپ کے پاس عرو ابن مسعود فواجہ علا یقلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی علیہ السلام سے بات کرنے لگے ابتدائی جو بات کی انہوں نے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنی قوم کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے کسی بھی عرب نے جو ہے اپنی قوم کے لیے تباہی کا سامان نہیں کیا ہوگا اور آپ کے ارد جو لوگ جمع ہیں یہ بہت نیچے درجے کے لوگ ہیں گھٹیا قسم کے لوگ ہیں آباس قسم کے لوگ ہیں اور یہ ایک دن تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کی یہ بات سن کر کے حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تیش آیا اتنا تیش آیا کہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایسی گالی دیں گے انہوں نے عروا کو ایک دم ناراض تیش میں آکر کا بھی کے ہاں <laughs> لفظ ہے امسس بزر اللاتی لات ان کا معبود تھا نا ایک بدھ کا نام ہے مس فاد سے مسا یمس مسن اس کے معنی کیا آتے ہیں چوسنا اور بدر با را امسس بزر اللاتی بازر کہتے ہیں پیشاب کی شرمگاہ گاہ تو لاد کے پیشاب کی شرم چوس تو یہ آ نہ فر رن ہوں ہو؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے یہ بات کہی تو یہ بہت سخت گالی تھی تو اروا نے کہا کہ اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو تمہاری سخت کلامی کا میں ویسا ہی جواب دیتا وہ احسان کیا تھا اصل میں ایک متوہ روا کے اوپر دیت واجب ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیت کی ادائیگی میں اس کی مدد کی تھی بارہ جو ہے موٹی موٹی گائیں دی تھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ مجھ پر اگر تمہارا ایک احسان نہ ہوتا تو تمہاری سب کلامی کا میں جواب دیتا بہرحال تو اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا پکلما کل مہو آخاب بلیتی تو جب جب اروا آپ سے بات کرتا تو آپ کی داڑھی پر ہاتھ لگاتا جیسا کہ عربوں کی عادت ہے جب آمنے سامنے بات کریں گے تو متوجہ کرنے کے لیے بار اس کے داڑھی پر ہاتھ لے مخات بھی داڑھی پر ہاتھ لے جاتے ہیں والمغیرہ و المغیرت قائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے باڈی گارڈ کی حیثیت سے سمجھے آگ رکچھک محافظ اور حضرت مغیرہ ابن نے نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے باڈی گارڈ کے طور پر درا حالے کی ان کے پاس تلوار تھی وہ الی ہل اور ان کے سر پر ہیٹ تھا خود لوہے کے ہوتا ہے تاکہ تلوار کی وار سے نقصان نہ پہنچے فضاراب یادہ بینا علی سے <سَّحِفِ> تو جب جب وہ بات کرتے کرتے مغیر آپ کی ڈاڑھی کو ہاتھ لگاتا جو ایک خوشامد کا انداز ہے ارے بھائی مان جاؤ کرتے نا داڑھیں ہار لانا مان جاؤ میرے ہاں تو ایک طرح کی خوشامد تو جب جب آپ کے داڑھی پہ لے جاتا وزارا با یادہ بینالیس ریفی تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ پر اپنے تلوار کی مٹیا مارتے تلوار نہیں تلوار کی مٹیا دستہ وقال اور کہتے اخر یادا کا اندھی آپ کی آپ کی مبارک سے اپنا ہاتھ پیچھے کر پہلے تو نہیں دھیان دیا تھا کہ پاس میں کون کھڑا ہے لیکن جب یہ کہا حضرت مغیرہ نے فارافا اروا تو راسو تو اروا نے اپنا سر اٹھایا فکالا کہا کون ہے آلو لوگوں نے کہا ارے وہ تمہارا بھتیجا مغیرہ نے شعبہ ہے مغیرہ ابن شعبہ ابن مسعود ابن معطب مغیرہ ابن شعبہ ابن مسود ابن معطب اور عروا ابن مسعود ابن معتب سمجھے تو شعبہ مغیرہ کے باپ شوبہ اور نہیں ہاں مسعود مغیرہ کے کیا ہوئے دادا اور اوروا کے باپ ہوئے تو مغیرہ کیا بتیجا ہوا نہیں ہوا مغیرہ بتیجے ہوئے تو جب اس نے جانا کہ رہی یہ تو اپنا بھتیجا ہی ہے پار تو اروا نے کہا اے غدرو اے دھوکے باز اوا لس تصافی کیا تیری دھوکے بازی کو تیری غداری کو میں بھگت نہیں رہا ہوں کیسی غداری رابیوا واقعہ بیان کرتے ہیں وَقَانَ المغیرت صاحبہ کامن فلجائے لیے تھی یہ اروا ابن مسعود ثقفی ہیں قبیلے بنو ثقیف کے اور قبیلے بنو سقیفی کی ایک شاختی بنو مالک تو یہ حضرت مغیرہ ابن شوبہ بنو مالک کے تیرہ آدمیوں کے ساتھ اسکندریہ گئے تھے مقوقس سے ملنے کے لیے مغیرہ ادن شعبہ قبیلے بنو مالک کے تیرہ آدمیوں کے ساتھ اسکندریہ گئے تھے مقوقس سے ملنے کے لیے مقوقس نے مغیرہ ادن شعبہ کے ساتھیوں کو مغیرہ پر ترجیح دی اور انہیں انعام اور اکرام سے نوازا جس سے مغیرہ کو بہت صدمہ اور رنج ہوا وہاں سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ قیام کیا تو ان سب نے شراب پی اور شراب پی کر کے سو گئے گہری نیند تو مغیرہ نشوبا نے کیا کیا ان سب کو قتل کر کے اور سارا مال لوٹ کر کے لے کر مدینہ آ اور مدینہ پہنچ کر کے آپ کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا تھا تو جب بنو مالک کو یہ اطلاع ہوئی کہ ہمارے آدمیوں کو ہمارے خاندان والوں کو مغیرہ نے قتل کیا ہے تو وہ سب لوگ کے ساس پر مصیر ہوئے اور جنگ کی تیاری شروع کر دی ارواج نے مسعود نے ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر دیت پر راضی کر لیا اور دیت کا دھا کی طرح اشارہ ہے تو بھتیجے کی وجہ سے تو نا کہ اے غدرو غدر بمانا غادر جیسے ادر بمانا عادل اے غدار اے دھوکے باد اوا لسو اصافی غدرتی کا کیا تیری دھوکے بازی کو میں بھگت نہیں رہا ہوں اب وہ کیا تھا قصہ اسی کو بیان کر رہے مغیر شوبھا زمان جاہلیت میں یعنی اپنے اسلام لانے سے پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں گئے تھے تو ان کو قتل کر دیا ان کے اموال کو لے لیا پھر مدینہ آ کر کے اسلام کو کیا تو نبی علیہ السلام الفرما عمل اسلام فقط قابلنا جہاں تک تمہارا اسلام ہے تو اسے ہم قبول کرتے ہیں وہ عمل مال فن مال و غدرین لا حاجت لانا اور بہرحال مال تو وہ دھوکے کا مال ہے ہم کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اب رہی وہ حدیث مسکاشری میں پڑی ہوگی کہ السلام یادماکانہ قبلہ سمجھے تو ماکانہ قبلہ سے جو ہے حقوق اللہ مراد ہے حقوق العباد مراد, مراد نہیں ہے فر حدیثہ کتابی نے اور آگے اور بہت ساری باتیں بیان کی آخر کا یہ ہوا کہ جیسے بدہ لائی نے جا کر کے قریش سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو جانے دیجیے عمرہ کرنے دیجئے ان کا مقصد صرف عمرہ ہی ہے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ بہت ہی یہ اروا ابن مسود بہت ہی ذہین آدمی وہ بات بھی کرتے جاتے تھے اور صحابہ کی نقل و حرکات پر بھی ان کی نظر تھی انہوں نے جا کر کے اپنے تاثرات پیش کیے کہ میں کیسروں کسرا کے پاس بھی گیا ہوں شاہ نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں لیکن کسی بھی بادشاہ کا اتنا اکرام نہیں دیکھا میں نے جتنا محمد کے ساتھی محمد کا اکرام کرتے ہیں کہ ان کا تھوک بھی اگر گرنے لگتا ہے تو دوڑ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں وضو کا جو پانی گرتا ہے تو اس پر بالکل جو ہے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑ پڑیں گے اور اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرتے اس طرح کی باتیں جا کر کے نہ کہ اس نے بھی مشورہ دیا تھا انہیں آنے دو لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی پھر اس کے بعد یہ کیا نام ہے حلش نام کا اس نے یہ کہا ہوش سے کہ مجھے بھی کچھ بات کر لینے دو جب آتا ہوا دیکھا آپ نے کو تو آپ جانتے تھے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سب قربانی کا بہت دلدادہ ہے اسے قربانی کے جانور دکھا دو جانور ساتھ لے گئے تھے ادھی کے ان میں ستر اونٹ تھے صحابہ نے اس کی طرف ہانک دیا جو اس نے دیکھا کہ یہ تو اونٹوں کا قربانی کے جانوروں کا جو پورا لشکر ہے اور سمجھ گئے تو قربانی کے جانور ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہیں سے لوٹ گیا آپ سے ملے بغیر اور جا کر کے قریش کو جو ہے سمجھایا کہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں باقاعدہ جانوروں کے گلے میں قلادہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ حرم میں دبا ہونے کے لیے قربانی کے لیے انہیں آنے دو لیکن انہوں نے بات نہیں مانی پھر آخر میں سہایل ابن ہم اس کو دیکھ کر کے جو ہے آپ نے فرمایا کہ اب لگتا ہے بات بن جائے گی ماں پورا آدمی آ رہا ہے سمجھے چنانچہ بات ہوئی پہلے دبانی بات ہوئی اس نے تو یہ کہا پہلے سہیل نے کہ ہاں آپ نے کہا کہ بھائی آپ یقین کرو کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے کوئی اصلح نہیں ہے اور صرف عمرہ کر کے جو ہم چلے جائیں گے اس نے کہا کہ نہیں اس سال تو آپ واپس جائیں اس لیے کہ اگر ہم آپ کو اس سال اجازت دیں گے تو مشہور یہ ہو جائے گا کہ ڈر گئے ڈر گئے ہاں روک نہیں پائے اس وجہ سے اس سال تو آپ لوگ واپس آ جائیں اگلے سال آپ مکہ میں آ کر کے مکہ میں تین دن رہ سکتے ہیں اس میں آپ عمدہ کریں گے خیر مان لی گئی یہ شرط اور اس کے ساتھ کچھ شرائط آئے زبانی بہت سی باتیں مطلب ان سب اہم بات تو یہ تھی کہ دس سال تک ہم میں کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے سب جو ہے دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں گے اور یہی اہم بات تھی اس لیے کہ ہر وقت جو ہے لڑنے بھیڑنے میں لگ رہے تھے اسلام کی ترقی میں بھی یہ چیز رکاوٹ تھی بھائی جہاں ایمان کی دعوت پہنچانی چاہیے فرصت ملے تب تو ایمان کی دعوت وہاں پہنچائیں لیکن لڑائی سے فرصت نہیں مل رہی ہے اس وجہ سے بھی آپ نے چاہا کسی طریقے سے سولہ ہو جائے تو اس مدت کے اندر ہم مضبوط ہو جائیں گے جب زبانی بات ہو گئی تو یہ ہوا کہ ابھی نہیں لکھ لیا جائے سولہ نامہ چلو ٹھیک ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو لکھنے کے لیے بلایا اور املا کرا سب سے پہلے آپ نے کہا حضرت علی سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل نے کہا کہ نہیں جو عام عرف ہے وہ لفظ لکھا جائے اور عام عرف کیا تھا اس میں کا اللہ عمل ٹھیک ہے یہی لکھو جسم کا اللہ ہوں اس کے بعد آپ نے کہا لکھو اختو لکھو ہاضا ماں کازا علیہ محمد ال رسول اللہ یہ وہ باتیں ہیں جن پر مصالحت کی ہے اللہ کے رسول محمد نے اس پر بے اعتراض کیا کہ آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہی تو پھر کیا جھگڑا تھا کیا اختلاف ہمارے نہیں <خصف> مانا تو آپ صلی حضرت علی سے کہا کہ اچھا مٹا دو حضرت علی کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا تو آپ نے خود جو ہے لے کر اپنے ہاتھ سے موہ کر دیا لکھو محمد ابن عبداللہ چلو یہ ہو گیا وہ قصل خبرا آگے جو ہے ابو ادا سناتے ہیں آگے رابی نے قصہ بیان کیا پھر اس میں ہے آگے چل کر کے فکالا سہیل پھر سہیل نے کہا ولا انہ تقریباً دس دفعات ہیں سلح ادے بیا کی نا تو یہاں کوئی دفع ہوگی اختصار ہے نا کوئی دفعہ ہوگی اس کے اوپر عطف ہے اور صلاح ہے اس بات پر کہ لایاتی کا مننا رجل و انکان اللہ دینی کا اللہ ردت تو نہیں آئے گا تمہارے پاس ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ تمہارے دین اسلام پر ہو مگر تم اسے ضرور ہمارے پاس لوٹا دو گے سب سے زیادہ سخت دفعہ یہی تھی سب سے زیادہ سخت دفعہ یہی تھی کہ کوئی مکہ سے کوئی مسلمان جو ہے ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو ان کے حوالے کر دیں لوٹا دیں حضرت عمر رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے دم اپنے زمانے اسلام کے اندر اس سے زیادہ سخت حالت ہم کو نہیں پیش آئی یعنی ایک دم بالکل بے قابو آپ سراسروں کے پاس پہنچے کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں ہاں کیوں نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہاں بالکل حق کے اوپر ہیں کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال جو ہے عمرہ کرنے چلیں کانے کابا کا طباب کریں گے ہاں یہ کہا تھا کعبہ کا طباب کریں گے اور بھی کہتا ہوں کریں گے لیکن یہ کہاں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے پھر کیوں ڈر رہے ہیں ہم خیر سمجھایا آپ نے اور یہی سوال جو ہے جا کر کے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیوں سے بھی کیا آپ نے ان کے جذبات کو دبایا فلمہ فرغہ من قضیت کتاب جب سلا دھامے سے فارغ ہو گئے اور اب احسار محصر ہونا ثابت ہو گیا محصر کسے کہتے جس کو حج یا عمرہ سے راستے ہی میں روک دیا جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ جو, جو قربانی کے جانور وغیرہ ہیں انہیں دبا کر کے احرام کھول دو تو جب احصار ثابت ہو گیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا امن اٹھو فن اور اپنے ساتھ قربانی کے جو جانور لائے ہو ان کا نہر کرو ذبح کرو سال کو پھر حلق کراؤ یعنی احرام سے باہر ہو جاؤ جب آپ نے یہ کہا تو کوئی نہیں اٹھا یہاں <تصفح> بیان نہیں ہے تب آگے جب آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی جانور جو ہے قربانی کر کے حلق کرا لو اور واپس چل کوئی نہیں اٹھا آپ نے دوبارہ کہا کہ بھائی اٹھو اور قربانی کر کے اور حلق کراؤ واپس چلتے پھر کوئی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ آپ نے یہی کہا لیکن کوئی نہیں اٹھا تو آپ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور صحابہ کی اس نافرمانی فرمانی ہے اور کوئی ہلکا لفظ بھی ہو کہہ لیجیے ان کی بات نہ ماننے کا ذکر کیا کہ میں نے چیز کہا لیکن کوئی جیسے سنی ہی نہیں رہا ہو تو حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی کے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں آپ اس کا اثر نہ لیں اصل یہ ہے کہ اصحاب کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے کہ وہ پکا ارادہ کر کے آئے تھے کہ مکہ جائیں گے وہاں عمرہ کریں گے طواف کریں گے لیکن وہ روک دیے گئے پھر یہ کہ آپ نے مشرقین کی تمام شرائط مان لی جن میں بادشر ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کو ذلت محسوس ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے نہیں بلکہ خود آپ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر کے حلق کرا لیجے آپ کو جب اس طرح کرتے دیکھیں گے تو سب کر لیں گے سے آپ نے ایسا ہی کیا کہ اب کسی سے کچھ نہیں کہا اپنی قربانی کا نہر کیا ذبح کیا اور حلق کرا لیا اے رام گیا آپ کو دیکھ کر کے سب نے اٹھ کر کے اپنی اپنی قربانی کی ایک دوسرے کا حلق کیا لیکن سے کا عالم یہ تھا کہ جیسے مانو تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے خیر واپس ہوئے یہ قصہ بیچ میں جو محسوس ہے سما جا نسبت ان میناتن مو جیراتن الجرت کر, کر کے کچھ ایمان لانے والی عورتیں ال الحدیث ہوتا نا کوئی حدیث شروع کر کے اور درمیان ہی میں اختصار کی وجہ سے اسٹیشن بنا دیتے ہیں الحدیث یعنی تم مل حدیث تو ایسے ہی ہے. تم مل آیا لیکن یہ آیا ہے کون سے پارے میں تو ماں جا انسوت المناتن محاذرات اصل میں یہاں کاتب سے جو ہے بھول ہوئی ہے یوں ہے سما جا ا نسوت المینات محاجی راتن پن اللہ تلا یا ازین ع منو ایزا جا اکم المینات محاجیرات و اللہ عالم ایمان فلم تم ہنات فلا تر جی او ہن القفار ال ہے المجھ گئے نہیں لیکن کاتب نے پہلے جو راوی کے ارفاب ہیں جسما جا علیسۃ المنات الم حاجرات الحاف رمضانی تھا نہیں ہاں تو جو واقعی جو آئے تھی آخر میں تھا اللہیا تھا وہ یہاں لکھ دیا وہ سمجھا یہی آئے تھے فن اللہ تو اللہ تعالی نے روک دیا ان کو صحابہ کو اس بات سے کہ وہ ان ایمان ایماندار والی عورتوں کو مکہ واپس کریں اور آسرآسلم لوگوں کو حکم دیا ان, ان عورتوں کے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لوٹا دے مطلب یہ کہ ایمان لا کر یہاں آنے والی اگر کسی سے نکاح کر لیں تو ثانی کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے شوہروں نے ان کو جو مہر دیا ہو وہ مہر لوٹا دے اور اگر یہاں انہوں نے شادی نہیں کی ہے تو بیت المال سے ان کا مہر ان کے شوہروں کو جو ہے لوٹا دیا جائے اور یہ رد مہر کا معاملہ اس وقت کا ہے اب نہیں ہے سم مہاراجا ایل المدینتی پھر آپ مدینہ لوٹ آئے دیکھیے یہاں گڑبڑی ہو رہی ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے یہ مومنہ عورتوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کو پہلے بیان کیا پھر کہتے ہیں سم مہاراجا ایل المدینتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں جو ہے یہ مکہ سے بھاگ کر کے یا تو حدیبیہ ہی پہنچ گئی تھیں یا آپ کے مدینہ آتے ہوئے راستے ہی میں جو ہے پہنچ گئی تھی ہے نا اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ آس سا سب مدینہ پہنچ گئے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں فجا ابو بصیر رجولم بن قریش تو قریش کے پھر قریش کے احساب ابو بصیر آئے مدینہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد یعنی اب شیخ کے جو لفظ ہیں وہ رابی کو یاد نہیں ہے ایسے موقع کہتے یعنی شیخ کا مقصد یہ ہے کہ فرسلوفی طالبی مکہ والوں نے ان کو پکڑنے کے لیے اور ان کو لانے کے لیے دو آدمی بھیجے فدافہ اہ الا رجولن تو عہد کے مطابق آپ نے ان فخراجا بھی وہ دونوں جو ہے لے کر کے چلے گئے ہتھی اذا جل ہو رہی پتی مدینہ سے اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے مکہ تو کوئی آٹھ دس کلو میٹر کی دوری پر یہ ذو الحلیفہ نامی ہے یہی میخاط ہے یہیں سے عمرے اور حج کا احرام باندھتے ہیں <تصفح> یہاں تک کہ جب وہ دونوں کون دونوں ابو بصیر کو لے کر جانے والے دونوں ذو الحلیفہ پہنچے تو اپنی کھجورے کھانے کے لیے وہ لوگ اترے فقارا ابو بصیر لہادی رد ان دونوں آدمیوں میں سے ایک سے ابو بصیر نے کب اللہ لا ارا کا حضا یا فلاں اے فلاں بخدا میں تمہاری اس تلوار کو بہت عمدہ دیکھ رہا ہوں تو اوچھے آدمی ذرا سی تاریخ سے چڑھ جاتے ہیں نا فص تو دوسرے نے اس تلوار کو نیام سے نکالا فکارا اور کہا عجل ہاں کجرب تو بھی ہی یہ میری آزمودہ ہے میں نے اس سے آزمایا ہے فقار ابو بصیر عرینی انضر مجھے دکھا دو مجھے دکھا دو کیا کرو گے دیکھوں گا اور کیا اور ایسے ہی جیسے موسال نے تھا ربی عرنی مجھے دکھا دو مجھے اپنی رویت کرا دو مجھے اپنا دیدار کرا دو کیا کرو گے اندوری لے دیکھوں کا ہوں مین گھنٹہ بجے اور یہ کیا ہے سوا تین بجے گھنٹہ ابھی تین بیس ہی ہوئے ہیں آئیں گے مولو نا تو کل پورا کرا ہوں ہاں نہیں پا چلو اور امام ابوداؤ نے تو اختصار کیا ہی میں اور مزید اختصار کر رہا ہوں پکال ابو بسی اچھا اس نے ابو بصیر کو اس تلوار پر قابو دے دیا کہ لو دیکھ لو فضارہ ابو بصیر نے تلوار لے کر اسی کو ماری ہتھی برادا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا وفر الاخر را کر ساتھی بھاگ پڑا یہاں تک کہ مدینہ پہنچتا بھاگتے بھاگتے بس مسجد نبوی میں آیا وہ یادو دوڑتے ہوئے آدھا یادو ادو تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا لقد رہا زرن اس شخص نے کوئی گھبراہٹ کی بات دیکھی ہے فقال تو اس نے کہا قطع صاحب اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا وہ اتنی لمک اور میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا فجا ابو بصیر اتنے میں پیچھے ابو بصیر بھی پہنچے فقال اور کہا قد اوف اللہ ذمہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آپ سے آپ کا ذمہ پورا کرا دیا فقت ردتنی لم کہ آپ نے مجھے ان کے پاس لوٹا دیا تھا سما نت جان اللہ من پھر اللہ نے مجھ کو ان سے نجات دی فقع النبی سرماس مقصد یہ تھا کہ اب رہنے دیجیے مدینہ میں تو نبی رسع الرما ویل ام می ویسے تو اصل میں تھا ویل امجئے نا اس کے ماں ہلاک ہوں تو ہے تو بدوا لیکن پھر یہ تعجب کے طور پر کل میں تعجب کے طور پر استعمال ہوتا تعجب ہے مصیر و یعنی ہوا مصیر و یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا لوکان الہو آزم کاش کے اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوتا یہ جو آپ نے کہا لوکان الہو آزم کاش کے اس کا کس کا ابو بصیر کا کوئی حامی اور مددگار ہوتا اس کا مطلب یہ کہ آپ مددگار نہیں بنیں گے اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ آپ مددگار نہیں بنیں گے یہاں نہیں رہنے دیں گے پلام سام تو ابو وسیم نے جب یہ جملہ سنا آرف آزن سے ردو ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ آپ انہیں ان مکہ والوں کے پاس لوٹا دیں گے فقا رجا مدینہ سے نکلا آتا سی پر باہری یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچے اور وہیں رہنے لگے ادھر یہ ہوا کہ جس وقت سلانامہ لکھا جا رہا تھا سہیل ابنیام ہے نا سہیل ابن امر کے بیٹے ابو جندل وہ اسلام لا چکے تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا وہ اسی نامہ لکھنے کے دوران ہی وہاں سے کسی طرح زنجیر سمیت جو ہے بھاگ کر کے پہنچے تو سہیل نے فوراً کہا کہ انہیں واپس کیجیے آپ وسلم نے بہت ہی خوش آمد کی لیکن کسی صورت سے نہیں مانے آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی نامہ مکمل کہاں ہوا ہے تو پھر تو سلاح نہیں ہوگی تو آپ نے مجبوراً کہا سمجھایا کہ چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جلدی جو ہے راستہ کھولیں گے تو چلے گئے اب اس کے بعد پھر وہاں سے بھاگے تو کہاں پہنچے جہاں یہ ابو بشیر پہنچے تھے ساحل سمندر پر ان کے پاس تقریباً ستر آدمیوں کو لے کر گئے ستر ایسے آدمی تھے جو خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے مکہ میں ان سب کو لے کر کے ابو جنگل وہیں پہنچ گئے جہاں ابو بصیر تھے ساحل سمندر پر اور اسی طریقے سے جو ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے یہاں تک کہ تین سو کی جماعت قائم ہو گئی اور جس جگہ یہ ٹھہرے تھے یہ مکہ والوں کا جو تجارتی قافلہ شام جاتا تھا اور شام سے آتا تھا تو اس قافلے کی گزرگاہ تھی اب اتنا مسئلہ تو جان گئے تھے کہ کافر حربی کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے تو جب وہ جب بھی گزرتے تھے تو ان کو لوٹ لیا کرتے تھے اور خوب قتل غارت گاڑی مچاتے تھے تو پھر مکہ والوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم تو بعد آئے اس دفعہ سے اللہ واسطے انہیں اپنے یہاں بلا لو اب ہمارے یہاں نہیں بھیجنا ہاں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کے ان سب کو جو ہے مدینہ بلا لیا اور چھوڑ گئے ابو جنگل پس آ ابو مسیح کے ساتھ یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت بن گئی جاؤ خالی, رہے تو. تو خالی. ہر جمعرات کو خالی موت کو ہاتھ